سورج تو شمس مکی ہے شمس کے معنی سورج قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 91 ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 26 ہے اس میں پندرہ آیتیں ہیں اور اس میں ایک رکو ہے بسم اللہ الرحمن میں اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا شم سے سورج کی قسم وہ اور سورج کی روشنی کی قسم ولقم چاند کی قسم ادا تلا جب سورج کے پیچھے آئے جب سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر چاند نظر آتا ہے یہ عام طور پر قمری مہینے کی ابتدائی پندرہ دنوں میں ہوتا ہے ان چیزوں کی قسمیں اس لیے یاد کی گئیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی ربوبیت پر دلائل ہیں وَالنَّهَارِ نہاری ادا دن کی قسم جب وہ چمکائے آفتاب کو خوب واضح کرے کہ جتنا سورج کی روشنی تیز ہوگی اتنا ہی دن روشن ہوگا دن کا روشن ہونا سورج کی موجودگی کی دلیل ہے واللیل لئی لیگ اور رات کی قسم جب اسے چھپا لے کہ رات دن کو چھپا لیتی ہے وہ آسمان کی قسم وما ماں اور اس رب کی قسم جس نے آسمان کو بنایا ورد اور زمین کی قسم وما ماں اور اس رب کی قسم جس نے زمین کو بچھایا وہ نفسیوں وماں سوا اور جان کی قسم اور اس رب کی قسم جس نے اس جان کو پیدا کیا اور ٹھیک بنایا الحمہ فجو رہا پھر اس نے اس جان میں اس نفس میں برائی کو ڈالا وہ اور نیکی پرہیزگاری کو ڈالا قد افلاح من زکا کسی کے دل میں نیکی ہے کسی کے دل میں برائی ہے کامیاب کون ہے بے شک کامیاب ہوا وہ شخص من زکا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا اے اللہ تو ہمارے ظاہر اور باتن کو پاکیزہ کر دے ہماری نگاہوں کو ہماری سوچوں کو پاکیزہ کر دے وقد خواب اور بے شک برباد ہوا وہ شخص من دسا جس نے اپنے نفس کو گناہ میں مبتلا کیا اپنے نفس کو اپنے جسم کو جس نے گناگار کیا ناپاک کر دیا وہ تباہ ہوا کرزبت سمود بتگوا قوم سمود نے جھٹلایا نیکی کی باتوں کو بھی سرکشی کی وجہ سے نافرمانی فرمانی کرتے ہوئے انہوں نے نیکی کی باتوں کو جھٹلا دیا اش کو جب اٹھا اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت جس کا نام کدار بن سالف ہے جس نے لوگوں کو کہا کہ اس اونٹنی کو ذبح کر دو اور لوگوں کو اس نے پلاننگ دی اور سب نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کیا جو حضرت صالح علیہ سلاۃ وسلام کا معجزہ تھا فقول رسول اللہ بس ان سے ان کے رسول نے اللہ کے رسول نے جو ان کی طرف بھیجے گئے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا نا قتل اللہ, اللہ کی اونٹنی کو مت چھڑنا وہ یاہ اور اس کی باری کو مت چھیڑنا جو اس کے پینے کی باری ہے اس کے پینے کی باری سے بچو اور اس اونٹنی سے بچو یہ اونٹنی ایک دن جب پانی پیتی تو اس دن کسی اور شخص کے لیے پانی پینے کی اجازت نہ تھی فرمائیں یہ دو کام نہ کرنا جس دن اونٹنی پانی پیتی ہے اس دن پانی مت پینا ورنہ تم پر عذاب آئے گا اونٹنی کو پانی پینے دینا اور اس اونٹنی کو کوئی تکلیف مت دینا فقر دبو ہوں لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا فاق پھر انہوں نے اس اونٹنی کی کوچے کاٹ دالی اسے زبا کر دیا دما دم دما کے معنی ہے اللہ نے تباہی ڈال دی فدم دما ہم ان کے رب نے ان پر عذاب کو نازل کیا زم ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر اس بستی کو تباہ کر کے برابر کر دیا ان کے بنائے ہوئے وہ مکانات جو میدان میں تھے پہاڑوں میں جو مکانات تھے وہ تو آج تک باقی ہیں لیکن اس کے علاوہ جو شہروں میں میدانوں میں جو انہوں نے زراعت کی تھی مکانات بنائے تھے سب کو مٹا دیا گیا خوف او قبا اللہ تعالی نے جو کیا درست کیا اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں عام طور پر بادشاہ جب کسی کو سزا دیتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دوسری قوم مجھ پر حملہ نہ کر دے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے حقیقی وہی بادشاہ ہے ولا یا خوف اسے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ کوئی اس کا مقابلہ کرے گا اس کے پیچھے آئے گا فرمایا وہ جو چاہے کرے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد السلام کر محسمدی الا رسینہ مولانا محمد مبارک وسلم